جی ہاں کسی صاحب نے ایک قرآن پاک ختم کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی یہ سارے ثواب کر سکتا ہوں یا بار بار اسے سارے ثواب کر سکتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اگر بار بار بھی کریں تو بھی کوئی حرج نہیں اور سب سے بنیادی مسئلہ اس میں یہ ہے ہم نے ایک قرآن مجید ختم کیا سوچتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے ابا ہی کوئی سادے ثواب کریں کسی اور کو نہیں کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ سب ٹکڑے بکرے ہو کر کے پتا نہیں کتنا حصے میں آئے ہمارے ابا اس میں ہمارے علما نے تسری کی جو بھی نیکی کرے اور پوری امت مسلمہ کو بھی وہ اگر سوا پہنچائے تو سب کو پورا پہنچے گا سب کو پورا پہنچے گا سمجھ گئے